اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم. الحمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ شروع کیا تھا پھر ہم رک گئے تھے اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک چھوٹا سا کتابچہ جو ہے وہ خود ترتیب دیا ہے اللہ کے فضل سے سب سے پہلی کتاب ذہن میں رکھیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی گئی وہ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ جو کتابی ہے آپ کی کتاب بہت تفصیل میں تھی اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ تھی کیونکہ اس زمانے میں عربوں میں رواج تھا انصاب کا علم الصاب قبیلے کہاں سے چلے ان کی کیا تاریخ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کئی کئی نسلیں پیچھے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس نسلیں پیچھے تو انہوں نے اس قسم کی تمام علم النصاحب کو بھی بیچ میں شامل کیا اور بھی بہت کچھ تو جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی کتاب بنی اور اس بہت پیچیدہ کتاب تھی بہرحال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اب تاریخ میں حصہ کچھ عرصہ پہلے تک دمشق کی لائبریری میں موجود تھا صرف تقریباً بیس فیصد کم ہو سکتا زیادہ نہیں اب سیریا کے جو حالات اب ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچا یا نہیں بچا یا اس کی آگے پھر کاپیاں نکلیں یا نہیں نکلیں اب آج کل ہم نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک کتاب چھاپی ہے جس کو سیرت ابن اسحاق کہہ کر وہ بیچ رہے ہیں اور تاریخ کی پہلی کتاب کے طور پر اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں یہ کم از کم طے ہے کہ اگر وہ واقعی اسی کتاب کا ترجمہ ہے تو وہ بیس فیصد بھی اصل کا نہیں ہے اس کو سیرت ابن احسا کر کے بیچنا یا تو ان کی لا علمی ہے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو بے بنا رہے ہیں لیکن جو اچھی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی کتاب کا اس پہ کام کیا پھر ابن ہشام نے رحمت اللہ علیہ اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو عام انسان کے لیے ضروری نہیں تھی وہ نکالی گئی ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو معتبر نہیں تھیں یا مشکوک تھی وہ نکال کے ایک خلاصے کے طور پر آپ نے یہ کتاب لکھی جس کو سیرت بن ہشام کہا جاتا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب موجود ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ کتاب آج بھی مل جاتی ہے اس کے ترجمے بھی ہو چکے بہرال یہ بھی تفصیلی ہے کافی غالباً تین جلدیں ہیں اگر صحیح یاد ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا محمد بن عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب کا جو نظریہ تھا اسی پہ آج سعودی عرب کی مملکت کھڑی ہے محمد بن عبد الوہاب کو شیخ ماننے والے اپنے آپ کو کچھ لوگ سلفی کہتے ہیں کچھ لوگ غیر مقلد کہتے ہیں کچھ کوئی اور نام استعمال کرتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کے صاحب زادے ہیں عبداللہ اللہ تو عبداللہ ابن محمد ابن عبد نے پھر یہ جو ابن حشام کی کتاب ہے اس پہ مزید کام کیا اور پھر اس کو ایک جلد کے اندر مکمل کیا کام تو اچھا تھا لیکن اس میں کافی جگہوں پہ کچھ اپنی رائے کچھ ابن تیمیہ کی رائے کچھ اور لوگوں کی رائے بیچ میں شامل ہو گئی اب دانستہ کی یا ہو گئی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کو دیکھنے کا ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس دوران میں ایک عجیب دوڑ چل رہی تھی لوگ سیرت پر کتابیں لکھ رہے تھے اور مقابلہ چل رہا تھا کس کی زیادہ جلدیں اب زیادہ جلدیں بنانے ہی اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اور ہر جلد بہت زخیم ہے یا تو دورہ باریک باریک سی ہوں لے پچاس پچاس سو سو صفی کی جلدیں ہیں نہیں ایسا نہیں کسی نے بیس جلدیں کی تیار کسی نے بارہ کی کسی نے سولہ کی اب ایک چیز ذہن میں رکھیں تفاصیر کا بھی یہی حال ہے اور سیرت کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو شروع میں تابعین تبہ تابعین یا صحابہ نے چیزیں لکھیں وہ اتنی زیادہ زخیم نہیں تھی وہ بالکل مجھے سے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ جو چیز چاہیے اس پر بات کی جو چیز عوام کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو بیچ میں سے نکال دی اس کو شامل نہیں کیا اسی لیے جتنی پیچھے آپ چلتے جائیں تو زیادہ تر آپ کو زخیم چیزیں نہیں ملتی بہت مختصر چیزیں ملتی اور جنہوں نے بھی زخیم لکھی اس میں پھر اور بہت سی چیزیں آ گئیں مثال کے طور پہ تفسیر اگر لکھی کسی نے اس میں علم الکلام بھی بیچ میں لے آئے علم الفق بھی بیچ میں لے آئے صرف و نحو بھی بیچ میں لے آئے اور اس طرح اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں لے آئے جس کی وجہ سے وہ بظاہر علمی طور پہ اگر ان کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ وہ کیا کام کیا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کو پڑھنے بیٹھے تو چند صفحے کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں کیونکہ عوام جو ہے اس کو اتنی باریک بحثوں سے کوئی غرض ہونی بھی نہیں چاہیے ہے بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہر شخص جو ہے امت کے اندر اس نے عالم دین مفتی یا آئمہ کے درجے کا کوئی کام نہیں کرنا اس کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے حلال و حرام میں تمیز کر سکے بنیادی جو مسائل ہیں اعمال کے ان سے اس کی واقفیت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس سے واقفیت ہو آپ کی پسند اور ناپسند سے واقفیت ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے مسلمان کی طرح سمار سکے جب یہ پیچیدہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلچسپی انسان بہت جلد کھو دیتا ہے اور اس کے اندر پھر مزید آگے نہیں چلتا تو ہم نے رمضان شریف میں غالباً علوم الحدیث کا ایک آن لائن کورس کروایا تھا جس میں کافی لوگ جو ہے انہوں نے سو سے زیادہ لوگوں نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی وہ سارا کورس جو ہے وہ آن لائن پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر کے اس کا لنک لے سکتا ہے بیس بیس منٹ تیس تیس منٹ حد کسی ایک جگہ شاید تیس منٹ تک گیا ورنہ 20 اور اس سے کم میں اس کے رکھے گئے ہیں دروس تاکہ انسان سکون کے ساتھ ایک نشست میں ایک بات کو سن سکے اور اسی دوران میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے درخواست کی تھی کہ سیرت النبی پہ بھی کام کیا جائے ہم نے ایک چھوٹا سا ڈپلوما ترتیب دیا ہے اس علوم اسلامیہ کا جس میں سیرت النبی بھی شامل ہے تو خیال اس وقت ہم نے وہاں بھی یہی اعلان کیا تھا کہ سیرت النبی جو ہے وہ جمعہ میں ہم وقتاً فوقتن دوسرے معاملات کے ساتھ بھی لے کر چلیں گے آسان رکھیں گے بالکل عام انسان جو ہے اس کے مطابق رکھیں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ہم نے پہلی جلد جو ترتیب دی ہے ہوں گی اس میں بھی جلدیں لیکن جو پہلی جلد ہم نے ترتیب دی ہے وہ مشکل سے کوئی چالیس اکسفی سے زیادہ نہیں سو اس کی جو جلدیں ہیں وہ مختصر مختصر رکھی پہلی جلد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق تقریباً ہم نے مکمل کر دیا ہے دوسری میں ہم آپ کے معجزات کو لے لیں گے آپ کے غزوات جہاں جہاں جو جو لڑائیاں ہوئیں ان کو لے لیں گے امہات المومنین کو لے لیں گے پھر تیسری میں اسی طرح اور معاملات کو جو صحابہ کبار ہیں جو بڑے اور فضیلت میں بلند صحابہ ہیں ان کے مختصر حیات کے خاکے لے لیں گے یعنی ہم جو جلدیں رکھیں گے وہ اس طرح رکھیں گے کہ اگر پہلی ہی جلد صرف چالیس صفحے کی اگر آپ پڑھ لیں تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بنیادی واقفیت آپ کی ہو جائے دوسری میں پھر آپ کی پسند ناپسند وغیرہ آپ کو لباس کیسا پسند تھا آپ بال کیسے رکھتے تھے داڑھی مبارک کا کیا معاملہ تھا کھانے میں کیا پسند تھا چال کیسی تھی بولنا کیسے تھا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا اس قسم کی چیزیں رکھ لیں گے تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جن کا براہ راست عوام سے تعلق بنتا ہے اور جو زیادہ گہری بیسے ہیں جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور صرف خواص یا علماء کے لیے اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جو بارہ بارہ جلدیں سولہ سولہ جلدیں بیس بیس جلدیں اور ایک ایک جلد میں کئی میں سو سو دو دو سو تین تین سو صفحات ہیں کئی ہم نے ایسے بھی دیکھے جس میں چار چار سو صفحات ہیں ایک ایک جلد کے اندر تو سب سے پہلے ہم نے جب سیرت النبی کی بات شروع کی تو ہم نے وسالم مبارک پیدائش مبارک اور وسال مبارک دونوں کو اکٹھا رکھا اور آخری جو موضوع اس پہلے جلد کا ہم نے رکھا ہے وہ رکھا ہے آپ کی لہد مبارک آپ کی تدفین مبارک اور جنازۂ مبارک تو وہاں تک ہم نے جو بڑے بڑے معاملات تھے ان کو ہم نے رکھا اور باقی معاملات کو ہم نے باقی جلدوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے تاکہ جس کو جتنا شوق بڑے اس حساب سے وہ آگے چلے پیدائش مبارک اور وسال مبارک کے بارے میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں ابن اسحاق جو ہم نے کہا کہ پہلی سیرت کی کتاب تھی انہوں نے بڑا واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ عام الفیل یعنی جس سال میں اب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور ابا بیلوں نے کنکریاں مار کے اس کو تباہ کر دیا تھا اس سال آپ کی پیدائش ہوئی پیر کا دن تھا ربیع تھا بارہ تاریخ تھی بارہ الاول اس پہ بحثیں ظاہر چلتی ہیں اور کئی تاریخیں بتائی جاتی ہیں اور حیرت کی بات ہے ربی الاول کی بھی بتائی جاتی ہیں اور ربیع اول کے علاوہ بھی کئی تاریخیں بتائی جاتی ہیں لیکن ذہن میں رکھے ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ جب حدیث کی بات ہوتی ہے اور روایت کی بات ہوتی ہے تو ایک صنعت کا نظام ہوتا ہے اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو وہی جو ہے فری اپنی کتاب کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ اسی تابعی کا کال پیش کیا بارہ ربیع ابن ابھی شہبہ رحمت اللہ علیہ نے دو صحابہ ایک جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے متصل صنعت کے ساتھ بارہ ربیع بیان کیا کچھ لوگوں نے اس صنعت کو صحیح کہا ہے لیکن ہماری اپنی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ایک راوی اس میں بہرحال مشکوک ہے لیکن اگر صحابہ کی کا کال ہو چاہے ایک راوی مشکوک ہو اور صحیح متصل صنعت کے ساتھ ایک تابئی کا کال بھی ہو اور تابعی کا اپنا بھی لکھا ہو تو ہمارے نزدیک مضبوط بات بات ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اور تاریخ کی بات کریں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تاریخ علوم الحدیث کے اصولوں پر اس سے بہتر ہے یا نہیں ہے اگر کوئی اور تاریخ اس سے بہتر ثابت ہوتی تو ہم بارہ ریبیو لیول کی بجائے اس کو لے لیتے ہیں لیکن جتنی بھی تاریخیں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط جو ہمارے پاس ہے وہ بارہ ربی الاول اور اسی وجہ سے علماء اور آئما کی اکثریت نے اور اس بات کو ابن کثیر نے بھی لکھا رحمت اللہ علیہ انہوں نے کئی تاریخیں بیان کی اور پھر آخر میں لکھا جمہور نے بارہ ربی الاول کو درست تسلیم کیا ہے ہم نے اپنا نکتہ بھی بیان کر دیا کہ ہم کس وجہ سے اس کو مانتے ہیں اب وصال مبارک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بارہ ربیو لول کو ہے یہ جھوٹ ہے ہم اس بات سے مکمل انکار کرتے ہیں اور یہ بات آج کی نہیں ہے صدیوں پہلے ثابت ہو چکی ہے صدیوں پہلے سات آٹھ سال سے بھی پرانی بات ہے کہ بارہ ربیو لول آپ کا وصال نہیں ہے آپ کا وصال ربیو لول میں ہوا یہ بات درست ہے پیر والے دن ہوا یہ بات بھی درست ہے لیکن بارہ تاریخ تھی یہ غلط اور وہ کس طرح سے پتا چلا ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کے ساتھ بھی ہمیشہ مبارک لکھتے ہیں گو کے جس بنیاد پہ لکھتے ہیں وہ جو حدیث ہے اس حدیث پہ ضوف کا الزام ہے لیکن جو اس کا متن ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ متن پھر بھی درست ہے ثابت ہوتا ہے وہ کس طرح سے روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک نبی کی وفات اس کی امت کے لیے رحمت ہوتی ہے آپ غور کیجئے بے شک اس کی سند ضعیف ہو لیکن یہ کس طرح بات درست ہے ایسی تمام امتیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے نبی علیہ السلام کا وصال نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عذاب میں تباہ و برباد ہوئی ہے صرف وہ امتیں جنہوں نے نبی اپنے نبی کا علیہ السلام وصال دیکھا ہے وہ قائم رہی ہیں تو اس لحاظ سے متن اس کا غلط نہیں ہے متن اس بات کا درست ہے یعنی الفاظ اب یہ بات کیسے کنفرم ہوئی کہ بارہ ربیو لبل نہیں بنتا تو وہ اس طریقے سے کنفرم ہوئی کہ جو حج تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں آپ نے خطبہ دیا وہ خطبہ نو تاریخ کو تھا کی نو تاریخ اور خطبے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج مفہوم مرض کر رہے ہیں کہ آج اصل دن جو ہے وہ پلٹ آیا ہے اپنی اصل تاریخ پہ کیونکہ چار مہینے جو محرم الحرام ہے ہم بھی جانتے ہیں چار اس میں عرب بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جنگ و جدل نہیں ہونا چاہیے لیکن جب وہ کہتے تھے جنگ کرنی ہے تو اپنی مرضی سے مہینہ بدل دیتے تھے مثلا محرم ہے تو کہتے تھے نہیں نہیں نہیں محرم نہیں ہے چلو جنگ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تک سب تاریخ مہینے دن سب الٹ پلٹ ہو گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ جو حج کا دن تھا اس دن اللہ نے تمام چیزوں کو لوٹا دیا یعنی وہ دن اصل دن تھا وہی تاریخ بنتی ہے جو اصل میں ہوتی اگر یہ عرب اس قسم کے غلط حرکتیں نہ کرتے اچھا, اچھا اب اس کے بعد ظاہر ہے ذو الحج پورا ہوا محرم پورا ہوا سفر پورا ہوا ربی الاول آیا اور ربی الاول شریف میں آپ کا وصال ہو گیا اب اس میں جو امکانات ہیں ہم جانتے ہیں کہ چاند کے حساب سے مہینہ یا تیس کا ہوتا ہے یا انتیس کا ہوتا ہے اب ایک امکان ہے کہ تینوں تیس کے ہوتے یا کوئی ایک انتیس کا ہو جاتا ہے یا کوئی دو انتیس کے ہو جاتے یا تینوں انتیس کے ہو جاتے اور کوئی امکان اس کا نہیں ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو دن جس دن حج پہ آپ نے خطبہ دیا وہ جمعہ کا دن تھا اور آپ کا وصال بھی ہمیں بالکل صحیح حدیث سے پتا ہے کہ وہ پیر والے دن تھا تو آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر چاہے تو بیٹھ کے چھوٹا سا تین مہینے کا کیلنڈر بنا سکتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب اگر جمعہ نو ذلحج ہو اور وہاں سے آپ تینوں کو تیس کر دیں تو ایسی صورت کے اندر جو دن بنتا ہے وہ اتوار بنتا ہے اور اگر کوئی ایک بھی اندیس کا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ ہفتے کا ہو جائے گا کوئی دو اندیس کے ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ جمعہ ہو جائے گا اور اگر تینوں اندیس کے ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جمعہ ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کو بارہ ربیوالول آتا ہی نہیں ہے تو چونکہ پیر کو ربیوالول بارہ نہیں آتا اور پیر آپ کا وسال ثابت ہے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا وشال مبارک بارہ ربیل کو نہیں تھا تو یہ آپ ذہن میں رکھے ہماری بہت سی کتابوں میں لکھا گیا ہے چونکہ پیچھے کہیں لکھا آ رہا تھا انہیں کو دیکھ کے لکھ لیا تحقیق مکمل کسی وجہ سے نہ ہو سکی دیکھیے کوئی بھی انسان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہر معاملے میں درست ہے کوتا ہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے تو آئما کے اندر بھی آپس میں اختلاف رائے تھا معاملے میں اختلاف رائے رہا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ جس میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو براہ راست اللہ سے اگر کبھی کوئی کسی کوتا ہی کا امکان پیدا ہوتا تو براہ راست اللہ تبارک و کی طرف سے پیغام ان کو مل جاتا اس لیے پیدائش مبارکہ مضبوط ترین روایت بارہ ربی الا پیر کا دن عام الفیل سال اور مبارک پیر کا دن ہے ربی الاول کا مہینہ ہے لیکن بارہ تاریخ نہیں ہے یہ بات ثابت ہے اس کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے یہ ہم آپ سے عرض کر دیں ہم نے کئی مکاتب فکر کے لوگوں کی کئی مکاتب فکر کی سیرت کی کتابوں میں ہم نے خود دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بارہ ربیع الاول پیر نہیں بنتی آپ چاہیں گے تو ہم نام بھی بتا دیں گے لیکن یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو وصال مبارک نہیں ہے لیکن پیدائش مبارک بارہ ربی الابل کو ہے ہمارا یہ ماننا ہے انشاءاللہ اللہ اگلی نشست میں حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب پہ بات کریں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے سیرت کے تمام پہلو جو اہم ہیں ان پہ گفتگو ہوگی اور سیرت النبی کا سلسلہ اور جو لوگ ہم نے پہلے کہا کہ یہ سارے آن لائن ہوتے ہیں ہماری ساری گفتگو اگر کسی کو ضرورت ہو خود دوبارہ سننا چاہیں یا دیکھنا چاہیں یا کسی کو آگے بتانا چاہیں دینا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں علامہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو لنک دے دیں گے اور آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنے کسی دوست کو اگر آپ دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ازن و توفیق بخشے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی عادات ہر چیز کو جانے اور پھر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں آمین صلی اللہ خیر کے ہی سیدنا و مولانا محمد اجمائن برحمت